اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا و اما الاخر فیصلب فتأکن الطیر من رأسه اضی الامر اللذی فیہ تستفتیان میرے قیاد خانے کے دو ساتھیو تم دونوں میں سے ایک اپنے مالک کو شراب پلائے گا اور دوسرا سولی دیا جائے گا اور اس کے سر میں سے پرندے گوشت کھائیں گے اس معاملے کا فیصلہ کیا جا چکا جس کی بابت تم مجھ سے پوچھتے ہو وقال اور یوسف نے ان دونوں میں سے جس کے متعلق سمجھا تھا کہ وہ نجات پانے والا ہے اسے کہا تو اپنے مالک سے میرا ذکر کرنا پھر شیطان نے اسے اپنے مالک سے یوسف کا ذکر کرنا بھلا دیا چنانچہ یوسف قید خانے میں کئی سال ٹھہرا رہا وقال تم لادشاہ نے کہا بے شک میں خواب میں سات موٹی گائیں دیکھتا ہوں جنہیں سات دبلی گائے کھا رہی ہیں سات سبز بالیاں اور دوسری خشک اے درباریو اے درباریو اگر تم خواب کی تعبیر کر سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ انہوں نے کہا یہ پریشان خواب ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر جاننے والے نہیں وَقَالَ الَّذِينَ جَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّتٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَعْسِلُونَ اور وہ شخص جس نے دونوں قیدیوں میں سے نجات پائی تھی اسے یوسف مدت کے بعد یاد آیا بولا میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا لہٰذا تم مجھے یوسف کے پاس بھیجو یوسف ایوہ الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یکلہن سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و اخر یابسات و اخر یابسات لعلی ارجع الى الناس لعلهم یعلمون اس نے جا کر کہا اے یوسف اے بہت ہی سچے ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائے بتلائیے کہ سات موٹی گائیں ہیں جنہیں سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات ہری بالیاں ہیں اور دوسری خشک تاکہ میں لوگوں کی طرف لوٹوں تاکہ وہ جان لیں اب چلتے ہیں نا آیات کی تفسیر کی طرف یہ وہ شخص ہے جس نے خواب میں اپنے کو انگور کا شیرہ تیار کرتے ہوئے دیکھا تھا تاہم آپ نے دونوں میں سے کسی ایک کی تعین نہیں کی تاکہ مرنے والا پہلے ہی غم و حزن میں مبتلا نہ ہو جائے پھر یہ وہ شخص ہے جس نے خواب میں اپنے آپ کو روٹیاں سر پر اٹھائے دیکھا دیکھا تھا پھر یعنی تقدیر الہی میں پہلے سے یہ بات ثبت ہے اور جو تعبیر میں نہ بتلائی ہے یعنی تقدیر الہی میں پہلے سے یہ بات ثبت ہے اور جو تعبیر میں نے بتلائی ہے لا محالہ واقع ہو کر رہے گی جیسا کہ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب جب تک اس کی تعبیر نہ کی جائے پرندے کے پاؤں پر ہے جب اس کی صحیح تعبیر کر دی جائے تو وہ واقع ہو جاتا ہے بوال مصرت احمد جلد نمبر چار صفحہ نمبر دس پھر بغا کلفظ تین سے لے کر نو تک کے لیے بولا جاتا ہے وہ ابن منبح کا قول ہے ایوب علیہ السلام آزمائش میں اور یوسف علیہ السلام قید خانے میں سات سال رہے اور بخت نثر کا عذاب بھی سات سال رہا اور بعض کے نزدیک یوسف علیہ السلام بارہ سال اور بعض کے نزدیک چودہ سال قید خانے میں رہے وہ عالم پھر ابغاسو بغفن کی جمع ہے جس کے معنی گھاس کے گٹھے کے ہیں احلام حلم بیمانہ خواب کی جمع ہے ادغاث و کے معنی ہوں گے خواب ہائے پریشان یا خیالات منتشرہ جن کی کوئی تعبیر نہ ہو یہ خواب اس بادشاہ کو آیا عزیز مصر جس کا وزیر تھا اللہ تعالیٰ نے اس خواب کے ذریعے سے یوسف کی رہائی عمل میں لانی تھی چنانچہ بادشاہ کی درباریوں اور معبرین نے اس خواب پریشان کی تعبیر بتلائی سے یا بتلانے سے عجز کا اظہار کر دیا بعض کہتے ہیں کہ دربار والوں کے اس قول کا مطلب مطلقاً علم تعبیر کی نفی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ علم تعبیر سے وہ بے خبر نہیں تھے نہ اس کی انہوں نے نفی کی انہوں نے صرف اس خواب کی تعبیر بدلانے سے انہوں نے اس خواب کی تعبیر بتلانے سے لا علمی کا اظہار کیا پھر یہ قید کے دو ساتھیوں میں سے ایک نجات پانے والا تھا جسے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر کرنا تاکہ میری بھی رہائی کی صورت بن سکے اسے اچانک یاد آیا اور اس نے کہا کہ مجھے مہلت دو میں تمہیں آ کر اس کی تعبیر بتلاتا ہوں چنانچہ وہ نکل کر سیدھا یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور خواب کی تفسیر بتلا کر اس کی تعبیر کی بابت پوچھا او تو مجھے بھیجو جمع کا سیگا بادشاہ کے لیے بطور تعظیم استعمال کیا یا بادشاہ سمیت دربار میں موجود درباریوں کو مخاطب کر کے یوسف علیہ السلام کے پاس جانے کی اجازت طلب کی پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُ لِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ یوسف نے کہا تم سات سال لگاتار کاشت کرو گے چناچے تم جو فصل کاٹو تو اس کی بالیوں ہی میں رہنے دو سوائے تھوڑے سوائے تھوڑی مقدار کے جو تم کھاؤ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعُونَ شِدَادٌ يَعْكُلَّ مَا قَدَّمْتُمْ قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ پھر اس کے بعد سات سال سخت آئیں گے وہ کھا جائیں گے اسے جو تم نے ان کے لئے زخیرہ کیا ہوگا سوائے تھوڑے سے غلے کے جو تم بطور بیج محفوظ رکھو گے سم دکھون <عَصِرُون> پھر اس قحط سالی کے بعد ایک سال آئے گا اس میں لوگ بارش پائیں گے اور وہ اس میں رس نہ چوڑیں گے ربی بک اور بادشاہ نے کہا تم اسے میرے پاس لے آؤ پھر جب اس یوسف کے پاس قاصد آیا تو اس نے کہا تو اپنے مالک کے پاس لوٹ جا اور اس سے پوچھ کے ان عورتوں کے معاملے کی کیا حقیقت ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے بے شک میرا رب ان کا مکر خوب جانتا ہے قَالَ مَا بادشاہ نے عورتوں سے کہا تمہارا معاملہ کیا ہے جب تم نے یوسف کو اس کے جی سے پھسلایا تھا وہ بولی ہا اللہ اللہ کی پناہ ہمیں اس کی ذات میں کوئی برائی معلوم نہیں عزیز مصر کی بیوی نے کہا اب حق واضح ہو گیا ہے میں نے ہی اس سے میں نے ہی اسے اس کے جی سے پھسلایا تھا اور بلا شبہ وہ سچوں میں سے ہے ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ یوسف نے کہا یہ اس لیے کہ وہ عزیز جان لے کہ بے شک میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی اور یہ کہ بے شک اللہ خائنوں کا مکر نہیں چلنے دیتا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالی نے علم تحبیر سے بھی نوازا تھا اس لیے وہ اس خواب کی تہہ تک فوراً پہنچ گئے انہوں نے موٹی تازہ سات گایوں سے ایسے سات سال مراد لیے جن میں خوب پیداوار ہوگی اور سات دبلی پتری گایوں سے اس کے برعکس سات سال خشک سالی کے اسی طرح سات سبز خوشوں سے مراد لے کہ زمین خوب پیداوار دے گی اور سات خشک خوشوں کا مطلب یہ ہے کہ ان سات سالوں میں زمین کی پیداوار نہیں ہوگی اور پھر اس کے لیے تدبیر بھی بتلائی کہ سات سال تو متواتر کاشتکاری کرو اور جو غلہ تیار ہو اسے کاٹ کر بالیوں سمیت ہی سنبھال کر رکھو تاکہ ان میں غلہ زیادہ محفوظ رہے پھر جب سات سال قحط کے آئیں گے تو یہ غلہ تمہارے کام آئے گا جس کا ذخیرہ تم اب کرو گے پھر تخصنون سے مراد وہ دانے ہیں جو دوبارہ کاشت کے لیے محفوظ کر لیے جاتے ہیں یعنی بیج پھر یعنی قحط کے سات سال گزرنے کے بعد پھر خوب بارش ہوگی جس کے نتیجے میں کثرت سے پیداوار ہوگی اور تم انگوروں سے اس کا شیرہ نہ چوڑو گے زیتون سے تیل نکالو گے اور جانوروں سے دودھ دو ہو گے خواب کی اس تعبیر کو خواب سے کیسی لطیف مناسبت حاصل ہے جسے صرف وہی شخص سمجھ سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ ایسا صحیح وجدان ذوق سلیم اور ملکہ راسخہ عطا فرما دے جو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا پھر مطلب یہ ہے کہ جب وہ شخص تعبیر دریافت کر کے بادشاہ کے پاس گیا اور اسے تعبیر بتلائی تو اس تعبیر سے اور یوسف علیہ السلام کی بتلائی ہوئی تدبیر سے بڑا متاثر ہوا اور اس نے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص جسے ایک عرصے سے حوالۂ زندان کیا ہوا ہے غیر معمولی علم و فضل اور اعلیٰ صلاحیتوں کا حامل ہے چنانچہ بادشاہ نے انہیں دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا پھر یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بادشاہ اب مائل بہ کرم ہے تو انہوں نے اس طرح محض عنایت شاہی سے جیل سے نکلنے کو پسند نہیں فرمایا بلکہ اپنے کردار کی رفت اور پاک دامنی کے اس بات کو ترجیح دی تاکہ دنیا کے سامنے آپ کے کردار کا حسن اور اس کی بلندی واضح ہو جائے کیونکہ درا اللہ کے لیے یہ عفت و پاک بازی اور رفت کردار بھی بہت ضروری ہے پھر بادشاہ کے استفسار پر تمام عورتوں نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا اعتراف کیا پھر اب امرأة العزیز زولیخا کے لیے بھی یہ اعتراف کیے بغیر چارہ نہیں رہا کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہے اور یہ پیش دستی میری ہی طرف سے ہوئی تھی اس فرشتہ صفت انسان کا اس لغزش لغزش سے کوئی تعلق نہیں پھر بعض مفسرین کے نزدیک یہ یوسف علیہ السلام کا قول ہے اور یہ انہوں نے اس وقت کہا جب جیل میں ان کو یہ ساری تفسیر بتلائی گئی یا بقول بعض بادشاہ کے پاس جا کر انہوں نے یہ کہا اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ بھی عزیز مصر کی بیوی ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ بھی عزیز مصر کی بیوی ہی کا قول ہے اور مطلب یہ ہے کہ یوسف کی غیر موجودگی میں بھی اسے غلط طور پر متہم کر کے خیانت کا ارتکاب نہیں کرتی بلکہ امانت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کرتی ہوں یا یہ مطلب ہے کہ میں نے یوسف کو پھسلانے کی کوشش تو ضرور کی لیکن واقعہ یہ ہے کہ اپنے خاوند کی خیانت نہیں کی اور کسی بڑے گناہ میں واقع نہیں ہوئی حافظ ابن کثیر نے اسی قول کو ترجیح دی ہے اور اسے سیاق و کے اعتبار سے انسب ولی قرار دیا ہے پھر اسے حضرت یوسف کے قول کا حصہ سمجھا جائے تو مطلب واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ دغا بازوں کو ان کے مکر و فریب میں ہمیشہ کے لیے کامیاب نہیں ہونے دیتا بلکہ ان کا اثر محدود اور عارضی ہوتا ہے بالآخر جیت حق اور اہل حق ہی کی ہوتی ہے گو عارضی طور پر اہل حق کو آزمائشوں سے گزرنا پڑے جیسے خود یوسف کو بھی قید و بند کی ثبت برداشت کرنی پڑی تاہم ذلت و رسوائی انہی کا مقدر بنی جو خیانت کار تھے اور جنہوں نے ان کی پشت پناہی کر کے یوسف علیہ السلام کو پسے دیوار زندہ رکھا اور اسے زلیخہ کا قول ہی سمجھا جائے تب بھی مفہوم واضح ہے کہ اس نے اعتراف کیا کہ مکر و فن کا ارتکاب کرنے والے بلاخر ناکام ہی رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی عارضی کامیابی کو ناکامی سے دوچار کر کے دائمی ذلت و خسارے میں بدل دیتا ہے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں و ربی غف رحیم اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا بے شک نفس تو برائی پر اکساتا ہے مگر جس پر میرا رب رحم کرے بے شک میرا رب غفور اور رحیم ہے وَقَالَ الْمَلِكُ اُتُونِ بِهِ أَسْتَخْلِصُوا لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ میں اسے اپنی ذات کے لیے مخصوص کروں گا پھر جب اس نے یوسف سے گفتگو کی تو کہا یقیناً آج تو ہمارے ہاں مرتبے والا امین ہے یوسف نے کہا مجھے زمین کے خزانوں مطلب پیداوار پر نگران مقرر کر دیجیے بے شک میں خوب نگہبانی کرنے والا خوب جاننے والا ہوں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف اسے اگر یوسف علیہ السلام کا قول تسلیم کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برائی سے میرا بچ نکلنا اپنے بل بوتے پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے تھا اور اگر یہ عزیز مصر کی بیوی مطلب ذولیخہ کا قول ہے جیسا کہ امام ابن کثیر کا خیال ہے تو حقیقت پر مبنی گفتگو کر رہی ہے کیونکہ اس نے اپنے گناہ کا کیونکہ اس نے اپنے گناہ کا اور یوسف علیہ السلام کو بہلانے اور پھسلانے کا اعتراف کر لیا پھر یہ اس نے اپنی غلطی کی توجیح یا اس کی علت بیان کی کہ انسان کا نفس ہی ایسا ہے کہ اسے برائی پر ابھارتا اور اس پر آمادہ کرتا ہے پھر یعنی نفس کی شرارتوں سے وہی بچتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا پھر جب بادشاہ ریان بن ولید پر یوسف علیہ السلام کے علم و فضل کے ساتھ ان کے کردار کی رفت اور پاک دامنی بھی واضح ہو گئی تو اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے سامنے پیش کرو میں انہیں اپنے لیے منتخب کرنا یعنی اپنے اپنا مصاحب اور مشیر خاص بنانا چاہتا ہوں پھر مکین مطلب مرتبہ والا امینن امور مملکت کے لیے قابل اعتماد اور رازدان پھر خزانینی خزانتوں کی جمع ہے خزانہ ایسی جگہ کو کہتے ہیں جس میں چیزیں محفوظ کی جاتی ہیں زمین کے خزانوں سے مراد و گودام ہیں جہاں غلہ جمع کیا جاتا ہے اس کا انتظام اپنے ہاتھ میں لینے کی خواہش اس لیے ظاہر کی کہ مستقبل قریب میں خواب کی تعبیر کی روس ہے جو قحط سالی کے ایام آنے والے ہیں اس سے نمٹنے کے لیے مناسب انتظما انتظامات کیے جائیں اور غلے کی معقول مقدار بچا کر رکھی جا سکے عام حالات میں اگرچہ عہدہ و منصب کی طلب جائز نہیں ہے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے اس اقدام سے معلوم ہوتا ہے کہ خاص حالات میں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ قوم اور ملک کو جو خطرات درپیش ہیں اور ان سے نمٹنے کی اچھی صلاحیتیں میرے اندر موجود ہیں جو دوسروں میں نہیں ہیں تو اپنی اہلیت کے مطابق اس مخصوص عہدے اور منصب کی طلب کر سکتا ہے الازیں حضرت یوسف علیہ السلام نے تو سرے سے عہدہ و منصب طلب ہی نہیں کیا البتہ جب بات مصر نے انہیں اس کی پیشکش کی تو پھر ایسے عہدے کی خواہش کی جس میں انہوں نے ملک اور قوم کی خدمت کا پہلو نمایاں دیکھا پھر حفیظ میں اس کی اس طرح حفاظت کروں گا کہ اسے کسی بھی غیر ضروری مصرف میں خرچ نہیں کروں گا علیم اس کو جمع کرنے اور خرچ کرنے اور اس کے رکھنے اور نکالنے کے طریقوں کا بہو بھی عالم ہو پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں وکذالک مكننا ليوسف لِي في الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين اور اس طرح ہم نے یوسف کو زمین مصر میں اقتدار دیا وہ اس میں جہاں چاہتا قیام کرتا ہم اپنی رحمت سے جسے چاہے نوازتے ہیں اور ہم نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتے اور یقیناً آخرت کا اجر بہتر ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا اور اور اور کے کے بھائی لینے آئے اور اس اس پاس پہنچے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور وہ اسے نہیں پہچانتے تھے أَبِيكُمْ ألا ترون أنني الكيل وأنا خير اور جب اس نے ان کا سامان تیار کروایا تو کہا میرے پاس اپنا پدری بھائی بنیامین لانا کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں پورا ماپ مطلب غلہ دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز ہوں فَإن لَم تأتوني بھی فلا كيل لكم عندي وَلَا بھی پھر اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی ماپ مطلب غلہ نہیں اور نہ تم میرے قریبانہ قانو ثن دعن لفاعلون۔ انہوں نے کہا ہم ان قریب اس کے باپ کو اس کے بارے میں آمادہ کریں گے اور یقینا ہم یہ کرنے والے ہیں۔ وقال لفتيان اجعلوا مضاعتهن في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون اور یوسف نے اپنے خادموں سے کہا ان کی پونجی مطلب نقدی ان کے سامان میں رکھ دو تاکہ جب وہ اپنے اہل و عیال کی طرف پلٹیں تو اسے پہچان لیں شاید وہ واپس آئیں اب چلتے ہیں نایات کی تفسیر کے طرف یعنی ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں ایسی قدرت و طاقت عطا کی کہ بادشاہ وہی کچھ کرتا جس کا حکم حضرت یوسف علیہ السلام کرتے اور سرزمین مصر میں اس طرح تصرف کرتے جس طرح انسان اپنے گھر میں کرتا ہے اور جہاں چاہتے وہ رہتے پورا مصر ان کے زیر تھا پھر یہ گویا اجر تھا ان کے اس صبر کا جو بھائیوں کے ظلم و ستم پر انہوں نے کیا اور اس ثابت قدمی کا جو عمرات العزیز مطلب زولیخہ کی دعوت گناہ کے مقابلے میں اختیار کی اور اس ارالعظمی کا جو قید خانے کی زندگی میں اپنائے رکھی یوسف علیہ السلام کا یہ منصب وہی تھا جس پر اس سے پہلے وہ عزیز مصر فائز تھا جس کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی مضمون صحیح کی تھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ یوسف علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ سے مسلمان ہو گیا تھا اسی طرح بعض نے یہ کہا ہے کہ عزیز مصر جس کا نام اطفیر تھا فوت ہو گیا تو اس کے بعد اس کی بیوی زولیحہ کا نکاح یوسف علیہ السلام سے ہو گیا اور دو بچے بھی ہوئے ایک کا نام افرائیم اور دوسرے کا نام میشا تھا افرائیم ہی نون مطلب یوشع کے والد اور ایوب علیہ السلام کی بیوی رحمت کے والد تھے بہوال تفصیر ابن کثیر لیکن یہ بات کسی مستند روایت سے ثابت نہیں اس لیے نکاح والی بات صحیح معلوم نہیں ہوتی ہے علاوہ ازیں اس عورت سے جس کردار کا مظاہرہ ہوا اس کے ہوتے ہوئے ایک نبی کے حرم سے اس کی وابستگی نہایت نامناسب بات لگتی ہے پھر یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب خوشحالی کے سات سال گزرنے کے بعد قحط سالی شروع ہو گئی جس نے ملک مصر کے تمام علاقوں اور شہروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا حتیٰ کہ کنعان تک بھی اس کے اثرات جا پہنچے جہاں یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام اور بھائی رہائش پذیر تھے یوسف علیہ السلام نے اپنے حسن تدبیر سے اس قہط سالی سے نمٹنے کے جو انتظامات کیے تھے وہ کام آئے اور ہر طرف سے لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے آ رہے تھے یوسف علیہ السلام کی شہرت کا نان تک بھی پہنچی کہ مصر کا بادشاہ اس طرح غلہ فروخت کر رہا ہے چنانچہ باپ کے حکم پر یہ برادران یوسف علیہ السلام بھی گھر کی پونجی لے کر غلے کے حصول کے لیے دربار شاہی میں پہنچ گئے جہاں یوسف علیہ السلام تشریف فرما تھے جنہیں یہ بھائی تو نہ پہچان سکے لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا پھر یوسف علیہ السلام نے انجان بن کر جب اپنے بھائیوں سے باتیں پوچھی تو انہوں نے جہاں اور سب کچھ بتایا یہ بھی بتا دیا کہ ہم دس بھائی اس وقت یہاں موجود ہیں لیکن ہمارے دو علاطی بھائی دوسری ماں سے اور بھی ہیں ان میں سے ایک تو جنگل میں ہلاک ہو گیا اور اس کے دوسرے بھائی کو والد نے اپنی تسلی کے لیے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اسے ہمارے ساتھ نہیں بھیجا جس پر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آئندہ اسے بھی ساتھ لے کر آنا دیکھتے نہیں کہ میں ماپ بھی پورا دیتا ہوں اور مہمان نوازی اور خاطر مدارات بھی خوب کرتا ہوں پھر ترغیب کے ساتھ یہ دھمکی ہے كہ اگر گیار ہوئے بھائی کو ساتھ نہ لائے تو نہ تمہیں غلہ ملے گا نہ میری طرف سے اس خاطر مدارات کا اہتمام ہوگا پھر یعنی ہم اپنے باپ کو اس بھائی کے لانے کے لیے پھسلائیں گے اور ہمیں امید ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے پھر فتیان نوجوان نوجوانوں سے مراد یہاں وہ نوکر چاکر اور خادم و غلام ہیں جو دربار شاہی میں معمور تھے پھر اس سے مراد وہ پونجی ہے جو غلہ خریدنے کے لیے برادران یوسف علیہ السلام ساتھ لائے تھے ریحالن کا جاوے سے مراد ان کا سامان ہے پونجی چپکے سے ان کے سامانوں میں اس لیے رکھوا دی کہ ممکن ہے دوبارہ آنے کے لیے ان کے پاس مزید پونجی نہ ہو تو یہی پونجی لے کر آ جائیں